شرو اللہ, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آب سو او اہل احمد کر من له محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم ترش شروع ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تم تو توجہ کرتے ہو حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں کیسے ان چلو کرو سرو ن چہرا اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اللہ سے ڈرتا ہے اس سے تم بے رخی کرتے ہو دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے بس جو چاہے اسے یاد رکھے قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو سردار اور نیکوکار ہیں چلو نئی شی ان خلف کو سچ ان خل پہ گورو تم شروع تم چہو سکو گورو تم میں شور انسان ہلاک ہو جائے کیسا نا شکرا ہے اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا لطفے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا <تصفيق> شکو بشکولا شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے بے شک ہم ہی نے پانی برسایا پھر ہم ہی نے زمین کو چیڑا پھاڑا پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پاؤں کے لیے بنایا فَإذا جاءت يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ هم بالفجر تو جب قیامت کا غل مچے گا اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے چندا اور شاداں یہ نیکوکار ہیں اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی یہ کفار پار بد کردار ہیں